وما ادراك ما يوم اور اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے روز قیامت کی حیبت ناکی اور سختی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ اس دن کی سختی و ہیبت ناکی کو پوری طرح نہیں جانتے حالانکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کا صحیح علم حاصل کرنا نہایت ہی اہم ہے اس کی خطرناکی کا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس دن اللہ کے سوا کوئی ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں ہوگا اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر آیت سولہ میں فرمایا ہے لمن للہ الواحد القہار آج کس کی بادشاہی ہے صرف ایک اللہ کی جو قہار ہے وباللہ التوفیق